المرسلة <تذكت> میں نے بتلایا لا غریب سے مراد حصہ دینا عطا کرنا <تذكت> اور له له بیما زاد على جو زیادہ ہو سلوس سے زائد نہیں دیتے بھائی آپ پڑھ چکے ہیں بھائی ایک شخص نے ایک کے لیے سلوس کی وصیت کی اور دوسرے کے لیے دو سلوس کی تو وہ دو سلوس وہ سلوس سے زائد ہے امام صاحب اس کو زائد نہیں دیتے بلکہ یوں سمجھیں گے دوسرے کے لیے بھی کتنے کی وصیت کی ہے ایک سولس کی تو دونوں کے لیے ایک ایک سلوس کی وصیت ہے بھائی یوں سمجھیں گے یا مثلا ایک کے لیے ایک سولو کی وصیت کی اور دوسرے کے لیے کل مال کی وصیت کی تو امام صاحب دوسرے کو بھی سولو سے زیادہ نہیں دیتے گویا دوسرے کے لیے بھی کتنے کی وسیعت کی ہے کل والے کے لیے بھی کیا سمجھیں گے گویا اس کے لیے ایک سولو کی وسیعت کی ہے تو گویا دونوں کے لیے سولو سولو کی وسیعت ہوئی تو مال کو کیا کریں گے ان میں آدھا آدھا تقسیم کریں گے تو کہتے ہیں ولاب ابو حنی فتر اور آتا نہیں فرماتے امام اعظم بخنی فرم اللہ موسا لہو کو وہ جو زائد ہو سلس پر وہ آتا نہیں فرماتے یعنی امام کہنے کا مطلب یہ کہ امام صاحب کا قول یہ ہے کہ سلوس سے زائد اس کو نہیں دیا جائے گا یعنی یوں سمجھیں گے اس کے لیے بھی کتنے کی وصیت کی ہے سلوس کی یہ مانا ہے یعنی ان کا قول یہ ہے اس مسئلے مطلب میں اللہ فل محاباتی و سیاحتی و مگر محابات کے مسئلے میں سیاح کے مسئلے میں اور دراہم مرسلہ کے مسئلے میں محابات بے خابہ خابی محابات کا معنی ہوتا ہے سہولت دینا نرمی کرنا سہولت دینا نرمی کرنا بھائی دیکھیے مثلا آپ کی ایک گاڑی ہے وہ ہے پانچ لاکھ کی آپ اپنے کسی ساتھی کو چار لاکھ میں دے دیتے ہیں تو آپ نے محاباد کی بیگ کے اندر کیا کیا بی کے اندر محاباد کی بھائی کیسے محابات کی بھائی بیڑ میں اس کے لیے سہولت کر دی نرمی کر دی کتنا حصہ چھوڑ دی اپنا بھائی گاڑی تو تھی پانچ لاکھ ہوئی آپ نے کتنے کی دے دی چار لاکھ کی تو ایک لاکھ حصہ اس کے لیے کم کر دیا اس کے لیے نرمی کر دی سہولت کر دی اس کو کیا کہتے ہیں محابات کرنا بیا وغیرہ میں مثلا بھائی یا شرا کے اندر محابات کرتے ہیں آپ بھائی کیسے ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے آپ کا ساتھی ہے گاڑی دو لاکھ کی ہے آپ اسے وہ گاڑی پانچ لاکھ میں خرید لیتے ہیں آپ کو بھی پتہ گاڑی دو لاکھ کی ہے لیکن آپ کیا کرتے ہیں اس سے پانچ لاکھ میں خرید لیتے ہیں تو یہ آپ نے نرمی کی اس کے ساتھ شیرا کے اندر محابات کی دو لاکھ کے بجائے کتنے دے دیے اسے پانچ لاکھ اور پچھلے مسئلے میں گاڑی تھی آپ کی پانچ لاکھ کی آپ نے کتنے میں دے دی چار لاکھ میں سمجھ میں یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ چار پانچ لاکھ کی ہے آپ کو بھی پتہ یہ پانچ لاکھ کی ہے لیکن آپ پھر بھی اس کو کتنے کی دے دیتے ہیں چار لاکھ کی دے دیتے ہیں تو گویا آپ نے اس کے لیے نرمی کی سہولت کی بیگ کے اندر اور ایک لاکھ کم کر دیے گئے اس کو کیا کہتے ہیں محابات تو محابات کے مسئلے میں امام صاحب فرماتے کے سلو سے زائد جو ہے اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا اور وہ حصہ دیا جائے گا دیکھو صورت بنا لیتے ہیں آپ کو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی ایک آدمی ہے وسیعت کی میرے مرنے کے بعد میرے یہ دونوں غلام آزاد کر دینا نہیں آزاد نہیں بھائی مخابات کے, کے دو غلام تھے وسیعت کی میرے مرنے کے بعد میرا یہ والا غلام زید کو دس درہم میں بیچ دینا یا دس دینار میں بیچ دینا اور یہ دوسرا غلام عمر کو مثلاً بیس دینار میں بیچ دینا اور پہلا غلام جو ہے اس کی قیمت ہے تیس دینار اور یہ کیا, کیا وسیعت کر رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ تیس دینار والا غلام زید کو کتنے میں بیچ دینا دس دینار میں معلوم ہوا وہ زید کو کتنا مال دینا چاہتا ہے گویا کے بیس دینار اسے دینا چاہتا ہے بیس دینار اسے دینا چاہتا ہے اور عمر کے لیے اس نے وصیت کی تھی کہ میرا یہ غلام بھائی اسے بیس دینار میں بیچ دینا حالانکہ وہ غلام ساٹھ دینار کا ہے کتنے کا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے یہ عمر کو کتنے میں بیچ دینا 20 دینار, دینار, دینار, آم دینار آم. میں تو گویا وہ اس کو کتنے دینار دینا چاہتا ہے چالی چالیس دینار دینا چاہتا ہے تو زید کو گویا وہ بیس دینار دینا چاہتا ہے اور عمر کو چالیس اور اس کے مرنے کے بعد جب دیکھا گیا تو اور اس کا مال ہی نہیں تھا یہی دو غلام تھے بس اور کچھ بھی نہیں تو ایک غلام ہے 30 دینار کا دوسرا غلام کتنے کا ہے ساٹھ دینار کا تو کل مال کتنا ہوا اس کا نوے دینار کل مال کتنا ہوا نوے دینار اب نو دینار کا ثلث کتنا ہوتا ہے 30 دینار اور اس نے عمر کے لیے عمر کو وہ کتنے دینا چاہتا تھا بھائی زید کو بیس دینا چاہتا تھا یہ تو ہے سلو سے کم اور عمر کو کتنے دینا چاہتا تھا چالیس دینار اور سلو تو ہے تیس تو یہ سلو سے بھی زیادہ کی وسیع ہو گئی کس کے لیے عمر کے لیے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب یہ نہیں کہیں گے سولو سے جو زائد ہے وہ لغو ہے بلکہ کیا اس کا بھی اب اعتبار. جو سلو سے زائد ہے اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا تو گویا وسیعت کیا ہوئی بھائی محابات کے ذریعے وہ زید کو کتنے دینا چاہتا ہے بیس دینار حامر کو کتنے دینا چاہتا ہے چالیس دینار اور چالیس ہے سولو سے زائد لیکن پھر بھی اس کا اعتبار کیا جاتا ہے امام صاحب محابات کے مسئلے میں اس کا اعتبار کرتے ہیں ورنہ تو امام صاحب کیا فرماتے تھے سولو سے زائد وصیت ہی باطل ہو جائے گی لح ہو جائے گی اس کا اعتبار ہی کوئی نہیں لیکن یہاں مقاباد کے مسئلے میں وہ اعتبار کرتے ہیں آپ دیکھیے بھائی آپ کل مال کتنا ہے اس آدمی کا نوے دینار. نوے دینار ہے اور وسیعت کتنے میں نافذ کی جاتی ہے سولو میں وارثوں نے اجازت نہیں دی زائد کی تو سولس میں وسیعت نافذ کریں گے اور نبے کا سلوس کیا ہے تیسرا حصہ کتنا بنتا ہے تیس دینار وہ یا تیس دینار ہی ان دونوں کو ہم فائدہ دیں گے بھائی تیس دینار تیس دینار سے زائد فائدہ نہیں کیونکہ باقی وارثوں کا حق ہے اب تیس دینار کیسے ان میں تقسیم کیا جائیں گے چالیس دینار دینا گویا آمر کو زید سے دگنے دے رہا ہے کو زید سے دگنے دینا چاہتا ہے تو اس سلوس کے بھی اسی طرح تقسیم کر دو سلوس کے تین حصے کر دو ایک حصے کا نفع کس کو دے دیں گے زید کو اور دو حصے کس کو دے دیں گے عمر کو معلوم ہوا زید کے لیے دس دینار رعایت کر دیں گے اور عمر کے لیے بیس دینار رعایت کر دیں گے اس نے تو زید کے لیے وسیعت کی تھی بیس دینار رعایت کرنا لیکن ہم دس دینار کی رعایت کریں گے اور زید... نہیں زید کے لیے بھائی زید کے لیے اس نے کیا وسیعت کی تھی بیس دینار کا نفع اس کو دے دینا لیکن ہم کتنا نفع پہنچائیں گے دس دینار کا اور عمر کے لیے اس نے چالیس دینار کا نفع کی بات کی تھی لیکن ہم کتنا نفع دے دیں گے اسے بیس دینار کیوں کیونکہ سلو سے زائد وہ رسا اجازت ہی نہیں دے رہے اگر وہ اجازت دیں پھر تو ٹھیک ہے تو لہذا اب یوں کریں گے وہ جو تیس دینار والا غلام ہے جو اس نے کہا تھا زید کو کتنے میں دینا دس میں وہ بیس نفع دینا چاہتا تھا لیکن ہم کتنا نفع دیں گے دس لہذا کتنے میں دے دیں گے بیس میں دے دیں گے تیس دینار والا غلام زید کو بیس دینار میں دے دیا جائے گا اور امر کے لیے اس کو کتنا نفعا چاہتا پہنچانا چاہتا تھا چالیس اسے ہم کتنا نفع پہنچائیں گے بیس تو دوسرا غلام تھا دینار دینار کا وہ اسے ہم میں نہیں دیں گے بلکہ کتنے میں دیں گے چالیس دینار میں دے دیں گے صورت سمجھ میں آ گئی یہ محابات ہے یہ معنی اللہ فل محاباتی مگر کس کے اندر محابات اور آیا کے اندر بھائی سے آیا کے اندر سیا بھائی آپ جانتے ہیں بھائی بعض صورتوں کے اندر غلام کو صحیح کرنا پڑتی ہے وہ جاتا ہے پیسے کما کر لا کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو آزاد کرواتا ہے کیا کرتا ہے آپ اس کی صورت بنا لو سیا کے اندر بھائی غلاموں پر صحیح آئے گی وہ لا کر پیسے کما کر دیں گے بھائی ایک آدمی کے دو غلام ہیں ایک آدمی نے وسیعت کی میرے یہ دونوں غلام میرے مرنے کے بعد آزاد کر دینا وہ شخص مر گیا لیکن مرنے کے بعد جب دیکھا گیا تو یہی دو غلام اس کا مال ہیں اور کوئی مال بھی نہیں ہے اور ان دو میں سے بھی ایک غلام تیس دینار کا ہے ایک ساٹھ دینار کا ہے وہی صورت ہے بھائی ایک تیس دینار کا ہے اور ایک اور اس نے کیا کہا کہ دونوں غلاموں کو میرے مرنے کے بعد آزاد کر دینا اور اس کا تو سارا مال ہی یہ غلام ہیں تو ایک غلام ہے ساٹھ دینار کا ایک تیس دینار کا کل کتنا مال ہو گیا معلوم ہو یہ نوے دینار ہی چھوڑ کر مارا ہے کل مال اور سارے کو تو اب ہم نہیں ان کو آزاد کر سکتے کیونکہ ورثہ اجازت نہیں دے رہے بلکہ تو پھر وسیع کتنے میں نافذ کی جائے گی سولوس کے اندر کتنے کے اندر؟ سولوس کے اندر اندر سولوس وسیعت نافذ کی جائے گی تو لہذا ایک کے لیے دوسرے سے دگنی رعایت کی جائے گی کیونکہ ایک دینار تیس دی... ایک غلام تیس دینار کا تھا اور دوسرا غلام ایک کو وہ تیس نفع پہنچا رہا ہے اور دوسرے کو ساٹھ نفع پہنچانا چاہتا تھا لیکن وہ تو راضی نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں صرف سلس میں وسیع نافذ کرو تو پھر کیا کریں گے سلوس کتنا بنتا ہے نبے کا تیس صرف تیس دینار ان میں تقسیم کر دیں گے یعنی اس کے بقدر ان کا حصہ آزاد ہو جائے گا اور باقی حصے میں وہ سعی کریں گے اور کما کر لا کر دیں گے تو ایک کو کتنا نفع دے رہا تھا تیس دینار دوسرے کو کتنا گویا دینا چاہتا تھا ساٹھ تو ساٹھ کیا ہے تیس سے دگنا تو لہٰذا ایک کا نفا دوسرے سے دگنا کر دو سلس کے اندر تو سلس کے تین حصے کر دو ایک کے لیے ایک حصہ دوسرے کے لیے اس سے دگنا تو ایک کے لیے دس دینار کر دیں گے دوسرے کے لیے بیس دینار تو سا جو تیس دینار والا ہے اس کو کتنا نفع دیں گے دس دینار کا اور ساٹھ دینار والے کو کتنا نفع دیں گے بیس دینار کا لہذا تیس دینار والا جو ہے اس کو اس تیس دین آر کل قیمت ہے اسے ہم کتنا نفع دے رہے ہیں دس تو دس تیس کا کتنا ہے سولو اس غلام کا سلوس آزاد ہو کر دیا جائے گا اور باقی بیس دینار یہ جائے گا اور کما کر لا کر دے گا اسے کہتے ہیں اسے کما کر لا اور دوسرے غلام میں سے بیس دینار حصہ یعنی بیس دینار پھاٹ کا کتنا ہوتا ہے سولوس اس کا بھی سلوس آزاد ہو جائے گا اور باقی کتنے ہیں چالیس وہ چالیس دینار لا کر کما کر دے گا اور اپنے آپ کو پورا آزاد کروا لے گا اس کو کہتے ہیں سیا تو دیکھو سیا کے اس مسئلے میں یہاں پر بھی زائد سلس سلس سے زائد سے کی وسیعت کو امام صاحب نے لفظ قرار نہیں دیا ورنہ دیکھا جائے تو ایک کے لیے ایک غلام کی آزادی اس کی قیمت کتنی تھی تیس دینار دوسرے کی قیمت کتنی ہے ساٹھ دینار تو اس کو ساٹھ دینار کا نفع ہو رہا ہے اور نبے کا سلس کتنا ہے ایک کے لیے سلوس کی وسیعت کی ہے دوسرے کے لیے دو سلوس کی اور امام صاحب تو فرماتے ہیں کہ سلوس سے زائد وسیعت کیا ہو جاتی ہے باطل तो لہذا ہونا ہی تھا ایک کے के بھی ایک سولو حص تھا دوسرے کے लिए بھی ایک سلوس یعنی سلس کو ان دونوں میں برابر تقسیم کیا جاتا لیکن یہاں اس طرح نہیں اس کا اعتبار کریں گے تو کے پھر دین حصے کریں گے ایک کے لیے ایک حصہ دوسرے کے لیے دو حصہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی اس کو شاید وہ دراہی مل مرسلا اور تیسرا ہے دراہیم مرسلا مرسل کہتے ہیں آزاد کو یعنی جن میں وہ مرسلہ سے مراد وہ تراہیم ہے جن میں سولو ربو وغیرہ کی قید نہ ہو ویسے مقدار بیان کر دیتا ہے میرے مرنے کے بعد زید کو دس درہم دے دینا امر کو پچاس درہم دے دینا بکر کو سو درہم دے دینا اب اس نے یہ کوئی بیان کیا وسیعت کرنے والے نے سولوس ربو دو سولوس سارا مال یہ بات تو اس نے نہیں کی اس نے صرف بیناروں کی کیا بیان کی ہے مقدار بیان کیا سلوس روپوں وغیرہ کے ساتھ اس کو قید نہیں کیا اس کو کہتے ہیں دراہی میں مرسلہ کی وصیت اس کی دراہی میں جتنے کی بھی وصیت کر دیتا ہے تو دراہی میں مرسلا کے سورت میں بھی ایمان صاحب فرماتے ہیں سلوس سے زائد کی بھی وصیت کیوں نہ ہو اس کا اعتبار کیا جائے گا ناسب سلوس میں ہی کریں گے اگر وہ سراساں اجازت نہیں دیتے لیکن زائد کا اعتبار کریں گے بھائی مسن دیکھو بھائی ایک آدمی نے وسیعت کی کہ میرے مال میں سے میرے مرنے کے بعد تیس دیرہ زید کو دے دینا اور عمر کو دے دینا وہ او مر گیا بعد میں دیکھا گیا تو سارا مال ہی یہی ہے نوے دیرہ سارا مال ہے اس کا اب کیا کریں دیکھا جائے تو تیس نبے کا کتنا بنتا ہے چلو یہ تو ٹھیک ہے وسیعت دوسرے کے لیے ساٹھ کی وسیعت کی ہے اور ساٹھ نبے کا دو سولویں اور دو سولو ز... سولو سے زائد وسیعت کیا ہونی چاہیے ل... لف ہونی چاہیے یوں سمجھنا چاہیے اس کے لیے بھی سولو کی وسیعت کی ہے لیکن امام صاحب فرماتے ہیں نہیں یہاں پر اعتبار کریں گے معلوم ہوا ورثا نے جب اجازت نہیں دی تو وسیعت کتنے میں نافذ کرنی ہے سولو ہی میں یعنی کل مال ہوا نبے تو کتنے میں وسیعت نافذ کریں گے سولو یعنی تیسرا حصہ یعنی تیس درہم بھائی اور تیس درہم میں بھی تقسیم کریں گے کس طرح ایک کے لیے کتنے کی وسیعت تھی تیس کی دوسرے کے لیے ساٹھ کی معلوم ہو ایک کو دوسرے سے دگنا دیں گے تو تیس کے تین حصے کر لیں گے ایک کو دس درہم دے دیں گے دوسرے کو بیس تو ایک کا حصہ دوسرے سے دگنا ہوا صورت سمجھ میں آ یہ ہے وہ دراہ مرسلہ بین ومن اوثا ہی دین بیماری ہیلبرما بھائی صورت مسئلہ یہ بھائی آپ نے پڑھا وسیعت انسان کر سکتا ہے سلو سے مال تک بھائی بہتر ہے اس سے مال میں وسیعت نافذ ہوگی اب ایک آتی اس پر دیون ہے اتنے ہیں کہ ان دیون نے اس کے سارے مال کا احاطہ کر لیا ہے تو کہتے ہیں اس شخص کے لیے وسیعت کرنا جائز نہیں ہے بھائی اس شخص کے لیے وسیعت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا آ... سارا مال تو کس کے تخت آ جائے گا آپ جانتے ہیں مرنے کے بعد کفن دفن کا بندوبست کیا جاتا ہے پھر سب سے پہلے دیون ادا کیے جاتے ہیں اس کے بعد وصیت نافذ کی جاتی ہے تو لہذا وسیعت تک بات ہی نہیں پہنچے گی میں پہلے ہی مال کیا ہو جائے گا سارا ختم ہو جائے گا تو وسیعت درست نہیں ہے ہاں اگر وہ قرضہ قرضہ معاف کر دیتے ہیں پھر وصیت صحیح ہو جائے گی اس لیے کیونکہ ان کے حق کی وجہ سے وسیعت جائز نہیں تھی اب انہوں نے اجازت دے دی تو وسیعت جائز ہو گئی تو کہتے ہیں ومن او سا والے یوقی تو بیما لی لم یزیل وسیعت اور جس شخص نے وسیعت کی اور اس پر اتنا دین ہے یوقیت بمالی جو احاطہ کر لیتا ہے گھیر لیتا ہے بمالی اس شخص کے سارے مال کو لم یزیل وسیعتوں تو وسیعت جائز نہیں ہے اللہ عیب رما امینتینی مگر یہ کہ اسے بری کر دیں قرضہ دین سے قرض کا اس کا معاف کر دیں وَمَنْ من بِنَصِيبِ بھی نصیب بی بنی ہی بنی نے وسیعت کی کہ زید کو میرے بیٹے کا حصہ دے دینا کہتے ہیں یہ وسیعت باطل ہے کیونکہ بیٹے کا حصہ مرنے کے بعد اسے بیٹے کو ملے گا اور وہ بیٹے کا مال ہے اب باپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو کسی اور کے حوالے کر دے کسی اور کے لیے اس کی وصیت کر دے سورج سمجھ کیونکہ اس نے کیا وصیت کی تھی میرے بیٹے, بیٹے کا بیٹے حصہ کس کو دے دینا زید بھائی وہ تو بیٹے کا حصہ ہے آپ اس کی کسی اور کے لیے وسیعت نہیں کر سکتے کسی اور کو اس کا مالک نہیں بنا سکتے ہاں اگر یوں کہتا ہے زید کو بھی میرے بیٹے جیسا حصہ دے دینا پھر ٹھیک ہے آپ تو بیٹے کے مال کی وسیعت نہیں کی بلکہ کیا کہا بیٹے جیسا حصہ دے دینا تو کہتے ہیں ومن اوسابی نصیبی بھی اور جس جی شخص نے وصیت کی اپنے بیٹے کے حصے کی فل وسیعت تو وسیعت باطل ہے کیونکہ یہ تو غیر کا مال ہوا اس کے بیٹے کا مال ہوا وہ ان اوسابی مصری نصیبی بھی اور اگر اس نے وصیت کی اپنے بیٹے کے حصے کے مثل کی اس جیسے کی پھل تجازت تو, تو پھر کیا ہے وصیت جائز ہے فن کانہ لہو بنانی فل الموسا لہو اب صورت یہ شخص نے وسیعت کی زید کو میرے بیٹے جیسا حصہ اسے زید کو بھی دے دینا اس شخص کے دو بیٹے تھے اب کیا کیا جائے گا دیکھا جائے تو اس شخص کا مال اگر وہ وسیعت نہ کرتا تو کیا کرتے اس کا مال دونوں بیٹوں میں آدھا آدھا تقسیم ہوتا تو بیٹے کا حصہ کتنا بن رہا ہے آدھا کتنا بن رہا ہے آدھا تو اب کیا کریں گے آدھا مال اس وسیع ایک بیٹے کا حصہ آدھا بن رہا ہے اور اس نے بھی کہا تھا اس شخص کو میرے بیٹے جیسا حصہ دے دینا تو کیا اس کو آدھا دے دیں گے اور باقی آدھا دونوں بیٹے لیں گے آپس میں مل کر کہتے ہیں نہیں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا میرے بیٹوں کے حصوں میں آئے اسی طرح اس کو بھی دے دینا یعنی یہ اس کو بھی میری بیٹے کی طرح فرض کر لو اسے بھی اس کے بیٹے کی طرح فرض کر لیں گے اور تین بیٹے ہو تو تینوں میں مال برابر تقسیم ہوگا ہر ایک کو پورا پورا تو اس شخص کو بھی ایک سلوس اسے دے دیں گے اور ایک ایک سلوس باقی دونوں بیٹوں کو ایک ایک سلوس دے دیں گے تو ہاں اس شخص کو بھی اس کے بیٹوں کی طرح ایک سلوس پورا مل گیا تو یہی بات کر رہے ہیں فیم کان الہو بنانی اگر اس شخص کے دو بیٹے تھے فل موسا لہو تو پھر موسا لہو کو سلو ملے گا تیسرا حصہ مرض ہی او با واب اوہ بہلو جائس بھائی آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص مرض الموت میں گرفتار ہو جائے یعنی ایک کوئی بہت زیادہ بیمار ہو گیا اب اس کے بچنے کی امید نہیں ہے یہ مرض الموت ہے اور آپ جانتے ہیں مرض الموت میں وارثوں کا حق مال کے ساتھ متعلق ہو جایا کرتا ہے کیا ہو جاتا ہے وارثوں کا حق متعلق ہو جاتا ہے لہٰذا اب ایک شخص مرض الموت میں آیا بیمار ہوا بھائی تو کہتے ہیں وہ من آخاب دہوفی مرض ہی اور جس نے اپنے غلام کو آزاد کیا اپنے مرض میں یعنی مرض الموت میں او باہ واب یا بیچا اور محابات کی یعنی کسی کو کوئی چیز سستی بیچتی او واہبا یا ہیبا کیا تین صورتیں ذکر کر دیں مرض الموت میں ایک شخص کیا کر رہا ہے اپنے غلام کو آزاد کر رہا ہے یا بیچتے ہوئے محابات کر رہا ہے یا ہیبا کر رہا ہے تو کیا یہ کر سکتا ہے کیونکہ اب تو وارثوں کا حق متعلق ہے کہتے ہیں فضا جائز یہ سب جائز ہے وہ ہوا موقع لیکن اس کا اعتبار کتنے میں سے کیا جائے گا سلس میں یہ وسیعت کی طرح ہی ہو جائے گا ویوز ربو بھی ہی ماں وسایا اور اس کو بھی حصہ دیا جائے گا دوسرے وصیت والوں کے ساتھ کس کے ساتھ تو یہ جو اس کے غلام کو اس نے مرض الموت میں آزاد کیا یہ اب آزاد نہیں ہو جائے گا بلکہ دیکھا جائے گا سلو مال میں سے وسیع ہو جاتی ہیں پوری اور اس کی آزادی ہو جاتی ہے پوری پھر تو ٹھیک ہے ساری وسیع بھی نافذ کر دیں گے اس غلام کو بھی کیا کر دیں گے آزاد ورنہ دیکھا جائے گا باقی وسیعتوں کے ساتھ اس غلام کو بھی ملا لیں گے اور پھر اسی طرح وہی نسبتیں نکال لیں گے کتنے حصے جتنا اس غلام کے حصے میں آئے گا اتنا حصہ اس غلام کا آزاد ہو جائے گا اور باقی میں غلام کو کیا کرنا پڑے گی صحیح کرنا پڑے گی تو یہ مانا اور دیا جائے گا اس کو اور وسیعت والوں کے ساتھ ایک آدمی نے بھائی آزاد کیا غلام کو اور محابات بھی کی بھائی مرض الموت نے اور اس نے کیا کیا محابات بھی کی یعنی بے میں کسی کو کوئی چیز سستی بیچتی اور غلام بھی آزاد کیا تو کہتے ہیں امان صاحب فرماتے ہیں اس صورت میں محابات اولا ہے پہلے محاب... پہلے کیا کیا ہے محابات کی ہے پھر اس کے بعد کیا کیا ہے غلام کو آزاد کیا ہے تو آپ کیا کیا جائے بھائی اور مال اتنا ہے کہ سلو سے دونوں نہیں ہو سکتے اگر دونوں ہو سکتے ہیں پھر تو دونوں پہ عمل کریں گے لیکن سلوس سے دونوں نہیں ہو سکتے آپ کیا کریں محابات پر عمل کریں یا اعتاق پر عمل کریں کہتے ہیں بھائی محابات اولا ہے محابات کیا ہے اولا ہے یعنی اس پر عمل کر لیں گے اعتاق کو چھوڑ دیں گے تو کہتے ہیں فعین ہابہ سما آتقف محابات اولا آئندہ ابھی حنی فتح رحمہ اللہ تو محاب اگر اس نے محابات کی پھر احتاق کیا تو محابات اولا ہے امام صاحب کے نزدیک وین آتق سماب فہما تواہن اور اگر اس نے پہلے احتاق کیا پھر اس کے بعد محابات کی تو دونوں برابر ہیں چاہے تو احتاق کر لیں چاہے تو محابات کر لیں وارث جو چاہیں کرنا وہ کر سکتے ہیں بھائی بھائی پہلے کیا صورت تھی اس نے کیا کیا ہے محابات اور اس کے بعد کیا کیا ہے اے اطاق کہتے ہیں بھائی محابات کو پہلے ذکر کیا اور نیز محابط اولا بھی ہے اس لیے کہ یہ حق آدمی ہے اس لیے کہ یہ معاوضے کی مثل ہے محابات میں معاوضہ دیتا ہے یا بالکل یہ مفت دے دی, دی جاتی ہے چیز دوسرے کو معاوضہ تو دیتا ہے تو یہ معاوضے کی مثل ہے اس لیے یہ اولا ہے سمجھ میں آیا بھائی اصاق اگلے مسئلے کے اندر اے مقدم ہے اور محابات مؤخر ہے تو اب اعصاق اور محابات برابر ہوئے اے برابر اس لیے بھائی کہ یہاں پر اعصاق کو اس نے پہلے ذکر کیا لہذا اتاق کی ترجیح کی وجہ بھی آ گئی اسے ترجیح دینی چاہیے اور محابات کی ترجیح کی وجہ بھی آ کیونکہ محابات میں نے بتلایا یہ حق آدمی ہے کیونکہ یہ کس کی طرح ہے معاوضے معاوضہ ضروری ہوتا ہے یا نہیں ادا کرنا بھائی ضرور تو یہ معاوضے کے مثل ہے حق آدمی ہے تو اس کی ترجیح کی وجہ کیا ہے کہ یہ حق آدمی ہے بھائی معاوضے کی طرح ہے اور عثاقی ترجیح کی وجہ کیا کہ اس نے اس کو پہلے ذکر کر دیا ہے تو یہاں دونوں برابر ہو گئے تو پہلے مسئلے میں محابات اولا تھی کیونکہ اس کو پہلے ذکر کیا تھا اور اعتاق بعد میں تھا لیکن یہاں پر چونکہ اعتاق کو پہلے ذکر کر دیا لہذا اعتاق کو بھی ترجیح دے سکتے ہیں آپ تو دو دونوں برابر ہو گئے آپس میں وقال صاحب فرماتے ہیں کو اولا فی مسعلہ تعین کہ آزادی جو ہے اولا ہے دونوں مسئلوں میں دونوں مسئلوں میں آزادی اولا ہے فلاسان وارا ساتی اچھا فلاح سے حامل وارا لَهُ اللہ بھائی ایک آدمی نے وسیعت کی دوسرے کے لیے لیکن یہ نہیں کہا اسے دے دینا یا دو دے دینا یا سارا مال دے دینا بلکہ کہتا ہے اسے ایک سہم دے دینا ایک حصہ دے دینا میرے مال میں سے سہم اب سہم سے کیا مراد ہے کہتے ہیں سہم بھائی جو وارثوں کا حصہ ہوتا ہے اس کو سہم کہا جاتا ہے سمجھ میں آیا تو وارثوں میں سے جو سب سے کم حصہ بنتا ہوگا کسی وارث کا اتنا ہی اس حصہ اسے دے دیا جائے گا لیکن وہ حصہ سد سے کم نہیں ہونا چاہیے چھٹے سے کم نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ عربی زبان میں چھٹے حصے کو سہم کہا جاتا ہے چھٹے حصے پر سہم کا اطلاق ہوتا ہے سمجھ میں آیا تو لہذا چھٹے حصے سے کم نہیں ہو چھٹے سے زیادہ ہو تو دے دیں گے چھٹے سے کم حصہ نہیں دیں گے سمجھ میں آ گئی بھائی اس نے کیا وسیعت کی تھی زید کو میرے مرنے کے بعد ایک سہم دے دینا تو اب وارثوں کے اندر زید کے مرنے کے بعد زید کو کتنا حصہ دیں اس نے تو بیاں دو, دو, دو تین سلوس دو صرف اتنا کا ایک حصہ دے دینا آپ کتنا حصہ دیں کہتے ہیں وارثوں میں جب مال تقسیم ہوگا تو وارث میں جو جس کا سب سے کم حصہ بنتا ہے سمجھ میں آیا وہ حصہ اس کو بھی دے دیں گے لیکن وہ سدس سے کم نہیں ہونا چاہیے کم از کم کتنا ضرور ہو سدس تو اگر سدوس سے وارثوں کا جو کم سے کم حصہ ہے وہ سدس سے بھی کم بن رہا ہے تو پھر اس کو سدوس ہی دیں گے سدس سے کم نہیں دیں گے سورج سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں ومن اوسا بس ممالی ہی اور جس نے وسیعت کی ایک حصے کی اپنے مال میں سے فلاح احسام اخس خصیت سے ہے ادنا ادنا فلہو اخس سہام الورساتی تو اس کے لئے وارثوں کے حصوں میں سب سے ادنا حصہ ہوگا اللہ این قصہ عنی السودسی مگر یہ کہ وہ کم ہو جائے سودس یعنی چھٹے حصے سے فیتم لہو السودس تو اس کے لئے پورا کر دیا جائے گا چھٹا حصہ وَإِنْ اَوْصَابِ جُسْ اِمِّمَّا لِهِ قِيلَ لِلْوَرَسَتِ وَأَعْتُوهُ مَا شِعْتُمْ ایک آدمی نے وسیعت کی فلاں کو میرے مال کا ایک جز دے دینا کچھ اس میں سے دے دینا کچھ حصہ اب کتنا دیں بھائی کہتے ہیں بھائی اب وارثوں کی مرضی ہے جز تو حصے کو کہتے ہیں کوئی بھی حصہ ہو سکتا ہے مال کا لہذا مال مشغول ہوا اب وارثوں کی مرضی ہے اس کو بیان کر دیں کچھ حصہ بھی اس کو دے دیں سمجھ میں آیا بھائی وہ تو کہتے ہیں وہ ان اوسعی جز ام مال ہی اور اگر اس نے وسیعت کی اپنے مال میں سے کچھ جز کی قیل علی وراثہ تو وراثہ سے کہا جائے گا آ تو ہوں تم کی اسے دے دو جو جو تم چاہتے ہو کوئی بھی حصہ چاہے تھوڑا دینے زیادہ دینے ان کی مرضی ہے کوئی کچھ حصہ وہ دے دیں گے وہ من اوسا من حقوق اللہ تعالی بھائی ایک شخص نے وسیعت کی بھائی اللہ تعالی کے حقوق میں سے بھائی ایک آدمی نے وصیت کی کہ میرے اوپر حج باقی ہے لہٰذا میری طرف سے کسی آدمی کو حج کروا دینا کہ وہ حج ادا کر دیں میری طرف سے اور یہ وصیت بھی کی بھئی کہ میرے اوپر کچھ زکوٰۃ بھی باقی ہے وہ زکوۃ بھی میرے مان میں سے ادا کر دینا اور یہ بھی وصیت کی کہ فلاں مدرسے کے اندر بھی اتنے پیسے میری طرف سے دے دینا اور یہ بھی وصیت کی مثلاً بھائی کہ میری طرف سے کیا کر دینا ایک ہسپتال بھی بنوا دینا تو اس نے کئی وصیتیں کر دی اور یہ سارے کیا ہیں حقوق اللہ ہیں یا بھائی اللہ کے راستے میں اس نے یہ ساری کی ہیں سمجھ میں آیا بھائی کسی آدمی کا حق تھا اس پر ان چیزوں میں نہیں یہ سارے اس نے اللہ کے حقوق میں وصیتیں کی ہیں تو آپ کیا کیا جائے گا کہتے ہیں سب سے پہلے جو فرائض ہیں ان کو پورا کیا جائے گا اس کے بعد باقی اگر سارے پورے ہو سکتے ہیں سلو سے پھر تو سارے کر لیں گے اگر سلو سے پورے نہیں ہوتے اور وہ بھی زائد لگانے کی اجازت نہیں دیتے تو سب سے پہلے کن کو پورا کیا جائے گا <متحد> فرائض کو پورا کر دیا جائے گا بھائی سورج سمجھ میں آگے <متحد> اچھا اور اگر اس نے صرف فرائض کی وسیعت کی ہے بھائی مطلب اس نے کہا تھا میری طرف سے حج کروا دینا اور میری پر اتنی زکات باقی ہے یہ بھی کر دینا تو حج بھی فرض تھا زکوات بھی فرق ہے اب کیا, کیا جائے گا کہتے ہیں بھائی اب سلو سے دونوں ہو سکتے ہیں ورثہ ذائق کی اجازت تو دے نہیں رہے سلو سے اگر دونوں ہو سکتے ہیں تو کیا کر لو دونوں کر لیں گے اور اگر سلو سے نہیں ہو سکتے تو دونوں چیزیں فرض ہیں تو جس کو اس نے پہلے ذکر کیا ہے اس کو پہلے کر لیں گے سورج سمجھ میں آ گئی جس کو اس نے اس نے حج پہلے ذکر کیا وصیت نے تو حج پہلے کروا دیں گے اور اگر اس نے زکوٰۃ پہلے ذکر کیا تو زکوٰۃ پہلے ادا کر دیں گے تو کہتے ہیں ممن اوسابی وسا امن حقوق اللہ تعالیٰ از جی شخص نے وسیع کی اللہ کے حقوق میں سے خود دمت الفرا زمین ہاں اللہ تو مقدم کیا جائے گا فرائض کو اس میں سے غیر فرائض پر قدم حال موسی او آخرا چاہے موسی نے اس کو مقدم کیا اور چاہے مؤخر سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی اس نے کئی چیزیں ذکر کی تھیں بعض چیزیں کیا تھیں فرض تھیں نہیں تھیں لیکن کس کو مقدم کیا کس کو مؤخر کیا یہ نہیں دیکھیں گے بلکہ پہلے کن کو دیکھا جائے گا فرائض کو تو قدم حل موسی اوخرات موسی نے مقدم کیا ہو اس کو یا مؤخر کیا ہو مصر حج اول زکاتی وول کفارات جیسے حج ہے زکات ہے اور کفارے وغیرہ مثلا قسم کا کفارہ ہے یا روزوں کا کفارہ اس کے ذمہ و ماہ لے اور وہ جو واجب نہ ہو ان میں سے یعنی اللہ کے حقوق میں سے جو واجب نہیں ہے یعنی زائد خود مین حماقت داماول موسی تو مقدم کیا جائے گا ان میں سے اس کو جس کو مقدم کیا تھا موسی نے وسیعت کرے والے نے وسیعت کی مثلا میرے مرنے کے بعد اتنا مال کیا کرنا فلاں مدرسے میں دے دینا میرے مال میں سے پھر اس کے بعد ایک ہسپتال بنوا دینا پھر اس میں سے ایک کنواں کھلوا دینا اس نے کئی وصیتیں کر دی اور ان میں سے کوئی بھی چیز اس پر فرض نہیں ہے یہ تو وہ نفل کے طور پر کر رہا ہے صدقے کے طور پر وصیت کر رہا ہے لہٰذا یاد رکھو اب جس کو اس نے مقدم ذکر کیا ہے پہلے ان اگر سلوس سے سارے پورے نہیں ہوتے تو جس کو اس نے مقدم کیا ہے پہلے ان پر عمل کیا جائے گا بعد میں باقی والوں پر اگر بچتا ہے ورنہ نہیں حج اسلامی اور جس شخص نے کی حج اسلام کی تو حج کروائیں گے اس کے وارث اس کی طرف سے کسی آدمی کو من بلدی دی اس کے شہر سے یا خدی بن جو حج کرے گا سوار ہو کر حج کرے گا سواری پر جا کر حج کرے گا بھائی سواری پر جانے کی قید کیوں لگائی وجہ یہ کہ سواری پر عام آدمی پر بھی حج فرض نہیں ہوتا إلا حجتا بھی فرض حج ہوتا ہے جب آدمی کے پاس آنے جانے کا خرچہ بھی ہو اور سواری کا انتظام بھی ہے اگر سواری کا بندوبست نہیں ہے انتظام نہیں ہے تو پھر تو حج فرض ہی نہیں خرچہ بھی ہونا چاہیے اور سواری بھی ہونی چاہیے تو اس شخص پر بھی سواری کے ساتھ حج فرض تھا تو لہذا جس آدمی کے ذریعے ہم حجے بدل کروائیں گے اس سے بھی کس طریقے پر کروائیں گے سواری تو li... بس... کہتے ہیں یہ خود جو راہ بند تو حج جو اس کی طرف سے حج کرے گا سوار ہو کر پین لمب تب لوگ یہ تو نہ تب لوگ بھائی بتلایا جس شہر کا یہ رہنے والا تھا یہیں سے ایک آدمی کو بھیجا جائے گا سواری پر اور وہ اس کی طرف سے حج کر کے آئے گا. بھائی اتنے تو پیسے ہی نہیں بنتے سلوس سے اتنا مال نہیں ہو سکتا سلوس مال اتنا نہیں بنتا کہ یہاں سے ایک آدمی بھیجا جائے سارے راستے کا بھی خرچہ ہو سواری کا بھی خرچہ ہو کہتے ہیں پھر جہاں سے بھیجا جا سکتا ہے وہاں سے بھیج دیا جائے گا مطلب مکہ کے قریب سے کیا کر دیا جائے گا کسی کو وہاں قریب کے شہروں میں سے کسی سے بھیج دیا جائے گا وہاں سے حج کروا دیا جائے گا سورج سمجھ میں آ گئی کہتے ہیں پھر لم تب لگ وسیعت اگر وسیعت جو ہے نفقے تک نہیں پہنچتی یعنی اس نے نفقا پورا نہیں ہوتا یہاں سے تو حج جو آئیں وہ منحصب تو حج کروایا جائے گا اس کی طرف سے جہاں سے نفقا جہاں سے وصیت پہنچ جاتی ہے نفقے تک یعنی قریب کے شہر سے وہ منخرہ زمین بلدی ہے حج فما تص طریقے جو شخص نکنا اپنے شہر سے حاجی ہو کر یعنی حج کے ارادے سے پما تفر طریقی بس راستے میں مر گیا وہ آسا اور اس نے وسیعت کر دیو دی حج جہن ہو کے اس کی طرف سے حج کروایا جائے حج جہن ہو ہے آپ کی کتابوں میں حج جانے یو حجو ہونا چاہیے یو حجو حج یا اس کو ماضی کا سکا بنا لیں حاج جا لیکن یو حجو حج بنا لے زیادہ بہتر ہے یو حجو حج یحج عنهم من بلده بھئی یہ ایک aadmi صورت کیا ہے ایک aadmi حج کے ارادے سے نکلا تھا بیچ راستے میں اس کا انتقال ہوا اور اس نے وصیت کر دی میرے لیے کیا کروا دینا میری طرف سے حج کروا دینا کسی aadmi کو بھیج کر اب ورثہ بھی اس کی طرف سے حج کروائیں گے لیکن کہاں سے حج کروائیں جہاں اس کا انتقال ہوا ہے یا جہاں سے وہ چلا تھا جو اس کا شہر تھا کہتے ہیں بھائی جہاں سے وہ چلا تھا شہر جو تھا اس کا وہاں سے حج کروائیں گے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں جہاں اس کا انتقال ہوا ہے وہاں سے کیا کروایا جائے گا حج کروایا جائے گا بھائی وہاں سے حج کرواتے ہیں تو خرچہ کم لگتا ہے یہاں سے حج کرواتے ہیں تو خرچہ زیادہ لگتا ہے امام شا فرماتے ہیں یہیں سے حج کروائیں گے اگر خرچہ نہیں ہوتا پھر تو مجبوری ہے پھر قریب سے کروا دیں گے بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھائی تو کہتے ہیں یوحد جوان بلد ہی آئندہ بھی حنیفت رحمہ اللہ تو حج کروایا جائے گا اس کی طرف سے اس کی بستی سے ہی امام صاحب کے نزدیک وقال اب یوسف محمد الرحم اللہ تعالیٰ جوان حیثمات صحبن رحمہ اللہ فرماتے کے حج کروایا جائے گا اس کی طرف سے من ماتا جہاں پر وہ مرا تھا ولاسی تو سبھی او مکاتبی ہوا ان طرح کا وفان بھائی بچے کی وصیت صحیح نہیں بچہ تھا مالدار تھا مرنے سے پہلے اس نے کیا کر دی وسیعت کر دی بچپن میں اس کا انتقال ہوا پھر بچے کی وسیع درست نہیں ہے مولانا اسی طرح مقاتب ہے مقاتب جسے آقا نے کہا اتنا مال لے لیا تو آزاد ہو اس کی طرف سے اس کی وسیعت کرنا بھی صحیح نہیں اگرچہ وہ اتنا مال چھوڑ کر مرائے جس سے بدلے کتابت کی ادائیگی ہو سکتی ہے پھر بھی اس کی وسیعت صحیح نہیں تو بچے کی اور مقاتب کی وسیعت باطل ہے کوئی اعتبار نہیں اس کا تو کہتے ہیں ولاد اب سے وسیع تو اور مکاتبی اور سین بچے کی وسیعت اور مقاتب کی وسیعت و این تارہ کا وفا اگر تے وہ پورا مال چھوڑ کر مرے یعنی وفا سے مراد ہے وہ مال اتنا مال جس کے ذریعے بدلے کتابت کی ادائیگی ہو سکے اگرچہ وہ اتنا مال چھوڑ کر مرے جس سے ادائیگی ہو سکتی ہے وہ علموں سے رجوع انل وسیع رجوع اچھا ایک شخص نے وسیعت کر دی میرے مرنے کے بعد زید کو میرے مال میں سے ایک لاکھ روپے دے دینا کیا یہ آپ اس سے بعد میں رجوع کر سکتے ہیں آپ ہر حال میں لازم ہوگی وسیع کہتے ہیں؟ نہیں بھائی اس کی مرضی ہے رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے اور کہتے ہیں بھائی میں نے کہا تھا زید کو ایک لاکھ دے دا بھائی زید کو ایک لاکھ روپے نہ دینا وسیع خود اس نے لفظوں کے ذریعے کیا کر دی رجوع کر لیا اس سے تو کہتے ہیں وہی عجوز موسیق جائز ہے وسیعت کرنے والے کے لیے اور رجوع انیل وسیع وسیعت سے رجوع کرنا بھائی راسر رہا بھی رجوع کانا رجوع اور جب وہ تصریح کر دے رجوع کی تو وہ رجوع ہوگا بھائی صاف لفظوں میں شریف لفظوں میں وہ کہہ دیتا ہے رجوع کا کہ میں اپنی وسیعت سے رجوع کرتا ہوں میں نے زیر کے لیے وصیت کی تھی تو یہ رجوع ہے مارانا اب زیر کو مرنے کے اس کے مرنے کے بعد پیسے نہیں ملے تو کہتے ہیں جب اس نے تصریح کر دی یہ رجوع ہوگا اور جس نے وسیعت کا انکار کر دیا تو یہ رجوع نہیں ہے صورت یہ بھائی ایک آدمی نے وسیعت کی میرے منع کے بعد زیادہ ایک لاکھ روپیہ دے دینا بعد میں کچھ حد سے بعد اس سے پوچھا گیا بھائی یہ کوئی ذکر ہوا وصیت کی وسیعت آپ نے زید کے لیے ایک لاکھ روپے کی کہتے ہیں میں نے تو کوئی وصیت نہیں کی انکار کر دیتا ہے تو کیا اس کے انکار کو بھی رجوع سمجھا جائے کہتے ہیں نہیں انکار کو رجوع نہیں سمجھیں گے بلکہ واضح دفتوں میں رجوع کرے کہ میں وصیت سے کیا کرتا ہوں رجوع کرتا ہوں یا وہ جو زید کو میں نے پیسے دینے کا کہا تھا وہ پیسے اس کو نہ دینا تو پھر رجو سمجھیں گے لیکن اگر انکار کر دیتا کہ میں نے وسیعت ہی نہیں کی تو انکار کو رجوع نہیں قرار دیا جا سکتا بھائی کیوں نہیں قرار دیا جا سکتا کہتے ہیں بھائی انکار اور رجوع میں دونوں میں فرق ہے رجوع اچھا کب ہوتا ہے جب پہلے ایک چیز ہو پھر کیا کیا جاتا ہے اس سے رجوع کیا جاتا ہے اور انکار کا کیا معنی ہے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں تو انکار بتلا رہا ہے کہ وسیعت کی نہیں اور رجوع بتلاتا ہے کہ اس نے وسیعت کی ہے انکار اور رجوع میں آپس میں منافعات ہیں رجوع تو تب ہوتا ہے جب کوئی چیز ہو اور انکار کیا بتلاتا ہے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں تو لہذا اس انکار کو رجوع نہیں بنا سکتے اس انکار کو رجوع قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں رجوع کیا بتلاتا ہے ایک چیز ہے پھر کیا کر لیا گیا رجوع کیا بتلاتا ہے کہ ایک چیز ماضی میں تھی اب میں اسے کیا کر رہا ہوں <تصفح> رجوع <تصفح> انکار کیا بتلاتا ہے <تصفح> ماضی <تصفح> میں چیز تھی ہی <تصفح> نہیں تو رجوع بتلا رہا ہے ماضی میں چیز تھی اب میں انکار اب میں اسے رجوع کر رہا ہوں اور انکار کیا بتلاتا ہے کہ ماضی میں کوئی چیز ہے ہی نہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے زد ہے لہذا اس نے وسیعت کا انکار کیا ہے اب اس انکار کو ہم رجوع نہیں قرار دے سکتے جب تک یہ صاف لفظوں میں رجوع نہ کر لے کیونکہ انکار اور رجوع ایک دوسرے کی ضد ہے جہاں رجوع ہے وہاں انکار نہیں اور جہاں انکار ہے وہاں رجوع نہیں, نہیں, نہیں بھئی چلیے بس مولانا ہاضا المرام ہو المرام اللہ عالم حقیقت الکلام ترجمہ ہو گیا تو کہتے ہیں وہ منج حد اور جس نے انکار کر دیا وصیت کا لم یقین رجوع تو یہ انکار رجوع نہیں اسے ہم رجوع شمار نہیں کریں گے صاف لفظوں میں رجوع کرے پھر رجوع ہوگا صرف انکار کر دینے کو رجوع قرار نہیں دیا جا سکتا چلئے بس مولانا حضاء المرام اللہ علیہ حقیقت الکلام